سیندی محدی و محبوب ملشی مولا بلّہ مجد زمانہ ادب مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ کے آپ خان خانیاں گن کی مانی مٹی یعنی ہر چیز کو فنا ہے ہر چیز کا ماحذ مٹی گاڑیاں بنگلے جو چیز مٹی میں دبا دو تھوڑے عرصے کے بعد دیکھو اس کا وجود بھی نہیں ہوگا مٹی میری جہانے رنگ میں اتنی رنگینیاں اتنی دلکشیاں دلچسپیاں ہیں لیکن ہے سب مٹی جان رنگوں میں ہر تر آو آب یا جہان رنگوں میں ہر ترس آب سایا مگر شاہر میں تو وہی تو ہے مٹی کا بنا ہوا لیکن دل کے اندر ان کے بجائے آگو گل کے بسے ہونے کے مٹی اور پانی کی چیزیں بسے ہونے کے ان کے دل میں اللہ تعالی کا ڈرد محبت ہے درد دل مگر کے آبوں گل میں ہم نے کر دل پایا شاید. ہمارے دو رک کرویا پلک ہوا مگر ہے دن مبارک ہو کے تی دن دل آیا مگر دن of God God. 啊<音楽> قرآن میرے منشرے محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے مجموعے کا نام ہے جو قرآن پاک کی آیات کی اغوا الرحیب المخنی سورہ عال عمران کی آیت ہے ترجمہ اور غصے کے ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکو کاروں کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں اپنے خاص بندوں کی تین علامتیں بیان کی ہیں نمبر ایک جو لوگ غصے کو کی جاتے ہیں اور نمبر دو ہمارے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں اور نمبر تین صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ ان پر کچھ احسان بھی کر دیتے ہیں پیسوں کو تو اللہ تعالی محبوب رکھتا ہے ہر دوالا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی ایک خطرناک بیماری کا علاج بھی ان آیات میں بیان فرمایا ہے کوئی کام ہی نہ ہوئے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تو بندے کہ وہ بندے جو غصے کو کی جاتے ہیں وہ کاظمین کے معنی ہیں الگین یکس فائل پر جب خریقل داخل ہوتا ہے تو معنی میں اس میں موصول ہو جاتا ہے تو معنی یہ ہوئے کہ وہ لوگ جو غصے کو ضبط کر لیتے ہیں غصہ آنا برا نہیں ہے غصے کا بیجا استعمال برا ہے اگر غصے کا مادہ برا ہوتا تو پران پاک میں وہ کاظمین کے بجائے بول عدمین الغیر ہوتا جس کے معنی ہوتے کہ وہ لوگ جو غصے کو معذوم اور محفوظ اور پناہ کر دیتے ہیں مبصرین فرماتے کہ اللہ تعالی نے بل عادمین الغیر نہیں فرمایا اس لیے کہ غصے کا عدم مراد نہیں یعنی کہ بالکل ہی غصہ ہو ہی نہیں غصے کا ماتہ ہی نہ ہو یہ مراد نہیں اگر غصہ معلوم ہو جائے تو کفبار سے مقابلے کے وقت جہاد کیسے کرے گا یعنی یہی غصہ اس کی صحیح جگہ استعمال کی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی منکر کو مٹانا ہو یا جہاد کرنا ہو وہاں یہ کام آتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے اس کو پیدا بھی فرمایا لیکن اس کا بیجا استعمال حرام ہے غصہ رہے وہ تو اللہ نے رکھا ہے لیکن غصے کے موقع پر اس کا استعمال کریں مثلا جہاد ہو رہا ہے اب خدا کے دشمنوں کے خلاف غصہ استعمال کرو اس وقت اگر کوئی کہے کہ یہ حقیق آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے یعنی کافروں سے کہ وقت یہ حقیقت کی خدمت میں حاضر ہوا ہے تو اس وقت یہ تواز و حرام ہے بلکہ اس وقت تو کہو ہر مبارکن ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے لیکن غصہ جب اپنے نفس کے لیے ہو غصہ جب اپنے نفس کے لیے ہو اس وقت کے لیے ہے بل کا زمین یہ ہیں مردان خدا جو غصے کو کی جاتے ہیں ضبط کر لیتے یعنی اپنی ذات کے لیے اگر اپنی ذات پر غصہ غصہ آئے اپنی ذات کے لیے اپنے نفس کے لیے اس وقت غصے کو کی جاتے ہیں معاف کر دیتے ہیں حضرت حکیم علومت وجد الملت حضرت عانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رضائل کا اضالع مقصود نہیں ایمال مقصود ہے یعنی رضائل کو ذائر نہیں کیا جا سکتا ان کا رخ پھیرا جا سکتا ہے مثلاً کسی کے اندر غصے کا مادہ زیادہ ہے اسلام سے پہلے اپنے نفس کے لیے کیا کرتا تھا کسی نے برا کہہ دیا بس آتے سے باہر ہو گیا کسی سے کوئی تکلیف پہنچی اس پر صبر نہ کیا اور غصہ نافذ کر دیا لیکن اسلام کے بعد اسی غصے کا رخ بدل گیا اب اللہ کی نافرمانی پر غصہ آتا ہے خدا تعالیٰ کے دشمنوں سے بخ رکھتا ہے نفس اگر گناہ کا تقاضا کرتا ہے تو اپنے نفس پر غصہ نافذ کرتا ہے کہ ہرکز تجھے گناہ نہیں کرنے دوں گا تو ہے لیکن اب امال ہو گیا رخ بدل گیا جو محمود اور پسندیدہ ہے اور کزم کی کیا معنی ہے عرب کے لوگ کزم کا استعمال کہاں کرتے تھے پرانے پاک محاورہ عرب پر نازل ہوا ہے لہذا علامہ آلوسی از محمود بغدادی مفتی بغداد رحمت اللہ علیہ نے تفصیل روح المعانی میں عربوں کا محاورہ نقل کیا ہے تاکہ پران پاک صحیح سمجھ میں آ جائے فرماتے ہیں ارب کی में میں اس وقت بولتے تھے جب का पानी उबलने پانی था لگتا تھا تو عرب کے لوگ उसका سے منہ देते دیتے تھے لہذا مانی ہے شب سے بین کا انتلاج مشق کا منہ باندھ دینا پرانے زمانے میں ہوتی تھی اب تو شاید لوگ جانتے بھی نہیں जानते کا مشکی رات تھیلی کی طرح چمڑے کو سی لیا جاتا تھا اس میں پانی اور اس کا منہ لوٹا کر کے سی دیتے تھے اس میں پانی بھر کے کہیں پانی پہنچانا ہو پانی بھر کے اس کا منہ بند کر دیتے تھے ربڑ سے ربڑ جو زمانے میں نہیں تھا وہ سی سے باندھ دیتے تھے اس کو مشق کہتے ہیں پانی کی مشق ہوتی <تصح> مشق کا منہ باندھ دینا جب پانی بھر کر اس کے منہ سے نکلنے لگے اللہ تعالی فرماتے ہیں بلکام ہی مل کہ جب تم کو غصہ آ جائے اور تمہارے جسم کی مشق کے منہ سے غصے میں ہول پول گالی گلوج یا کوئی انتقامی جذباتی اور مزر بات نہ نکل جائے اس وقت جلدی سے قدم کی رسی سے منہ کو باندھ دو اور غصے کو ضبط کر لو اسی کا نام ہے کم کرم وید اچھا غیل اور غضب میں کیا فرق ہے جیسے دفتر والے کہتے ہیں کہ آج صاحب کا منہ ٹھیک نہیں ہے غیل اور غضب میں بیٹھے ہوئے ہیں شاید بیوی سے کچھ نا چاہتے ہو گئی اللہ مالوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر و غضب کا فرق کیا ہے غیر کے معنی ہے کہ غصہ آئے اور انسان اس کو ضبط کر لے غیر میں آدمی اندر اندر گرتا رہتا ہے اور غضب کے ساتھ ارادہ انتقام کا ہوتا ہے اس لیے غیر کا استعمال مخلوق کے لیے خاص ہے اللہ تعالیٰ کی طرف غیر کی نسبت کرنا جائز نہیں یعنی ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچو لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے غیر سے بچو غیر قدم صرف مخلوق کے لیے خاص ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرنا درست نہیں اور غضب کا استعمال مشترک ہے خالص کے لیے بھی اور مخلوق کے لیے بھی یعنی غضب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی کی جاتی ہے اور مخلوق کی طرف بھی کی جا سکتی ہے عذب صدیبر اپنے ایک عدیب سے ناراض ہو گئے تھے اور برمایات کہ خدا کی قسم اپنے ان پر کبھی احسان نہ کروں گا اور جن سے ناراض ہوئے وہ جنگ بدل لڑے ہوئے تھے اصحاب بدر جنگ بدل کی برکت سے اللہ کے یہاں مقبول ہو گئے تھے اللہ تعالی نے ان کی سفارش قرآن پاک میں نازل فرمائی ارا اللہ لکھو مبترین لکھتے ہیں کہ یہ آیت حضرت رضی اللہ تعالی کی شان میں نازل ہوئی ان کے ترجمے کا جس کے ترجمے کا خلاصہ یہ ہے کہ اے کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ میرا بدری صحابی جس نے جنگ کے لڑی ہے تم اس کی خطا معاف کر دو اور میں قیامت کے دن تمہیں معاف کر دو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت اکبر نے اپنی قسم توڑ دی اور اس کا کفارہ بھی ادا کیا اور دوسری قسم اٹھائی کہ وبا کتنی اٹھک بوائیاں اور پھر اللہ ہوگی اللہ کی قسم میں محبوب رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور میں اپنے عزیز کی خطا کو معاف کرتا ہوں اور فرمایا کہ اپنے پہلے سے بھی زیادہ ان پر احسان کروں گا یہ ہے یعنی پہلے تو غصے کو جب کا بیان تھا بلکمین الید اس کے بعد جو آیت کا دوسرا جز ہے دوسری خصوصیت بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی بلا عقین آننداز کے لوگوں کی خطاوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو لوگوں کی فطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ محسن ہے کہ معاف کرنے کے بعد ان پر کچھ احسان بھی کر دیا جائے اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں اس تفصیل کی تاریخ میں اللہ معلوسی رحمت اللہ علیہ نے حضرت علی رضی امبار تعالیٰ علی بن حسین کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کی بازی ان کو وبو کرا رہی تھی کہ لوٹا ہاتھ سے گر گیا زخمی ہو گیا انہوں نے تیز نظر سے خاطمہ کو دیکھا وہ قابل قرآن تھی فوراً یہ آیت پڑھی بلکہ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو غصے کو کی جاتے فرمایا فات تو ہوئی تھی میں نے اپنا غصہ پی دیا اللہ کا فرمان سنتے ہی مان لیا یہ نہیں سوچا کہ خاطمہ کے منہ سے نکل رہا ہے کسی کے منہ سے بھی نکلے ہے تو خدا کا فرمان چھوٹوں کے منہ سے بڑوں کی بات جب نکلتی ہے تو چھوٹوں کو مت دیکھو ان کے منہ سے بڑوں کی جو بات نکل رہی ہے اس کی قدر کرو لہذا فرمایا کہ میں نے غصہ پی لیا اس کے بعد باندھی نے یہ آیا تلاوت کر دی وہی نہ آنے اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں فرمایا قطر شاعن کی میں نے تیری خطاب معاف کر دی اس کے بعد اس نے کہا واؤں جو بالکل اور احسان کرنے والوں کو اللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں فرمایا جا میں نے اللہ کے لیے تجھے آزاد بھی کر دیا بس غصے کو کی جانا ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے کیونکہ غصہ آگ ہے اس کو روکنے میں سخت تکلیف ہوتی ہے اس لیے اس پر عجر بھی عظیم ہے اور مجاہدے کے بختر مشاہدہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو اس مجاہدے کی بدولت بڑی کرامت حاصل ہو گئی غصے کے بعد آدمی بالکل شیطان ہو جاتا ہے شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور حدیث میں ہے نہیں جو حا کا نقطے بچوں کیونکہ یہ آگ کا شولہ ہے جو ابن آدم کے دل میں سلگتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ذہیلیں بیان فرمائیں کہ غصے کا مادہ اور اس کے اجزا آگ سے بنے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ جس پر غصہ چڑھتا ہے اس کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں اور اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں آنکھ بتاتی ہیں کہ اندر آگ ہے آگ جل جائے تو شیشے کے باہر سے لال لال آگ نظر آتی ہے آنکھیں شیشہ ہیں یہ بتاتی ہیں کہ دل میں آگ لگی ہوئی ہے اور دوسری دری اندی ہی بیان فرمائی ہے. یعنی اس کی گردن کی رگیری بھول جاتی ہے تو غصے میں گویا آدمی شیتان ہو جاتا ہے اور شیتان آگ سے پیدا ہوا ہے اور غصے میں دل میں آگ لگ جاتی ہے مختصر کا علاج کرتا ہوں کہ جب غصہ آ جائے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے لیکن ذرا دائیں بائیں بھی دیکھ لیں کیونکہ آج کل عجیب معاملہ ہے کہ اگر کسی شخص پر غصہ چڑھا اور آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو بعض آدمی لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ اچھا آپ نے مجھے شیطان بنا دیا حالانکہ اعوذ باللہ میں تو اللہ تعالی کی پناہ اور حفاظت طلب کی جا رہی ہے شیطان کے شرط سے لیکن یہ حالت کا کیا علاج ہے اور بھی علاج غصے کے تعلیم فرمائے ہیں اطلاع حالت میں مسئلے کو کرے تو وہ علاج تجویز کر دے گا حدیث پاک میں بھی اور علاج ہے حدیث پاک کے روح سے غصہ آ جائے تو پانی پی لے کھڑا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا ہے تو لیٹ جائے وضو کر لے اور سب سے سب سے اہم تدبیر بھی کرے کہ تدبیر یہ ہے کہ جس پر غصہ آ رہا ہو یا تو اس کو اپنی نظروں سے ہٹا دے یا پھر اس کی نظر اس کو اپنی نظر ان خود پر ہٹ کے کہیں چلا جائے تاکہ وہ سامنے رہے گا تو غصہ آتا رہے گا نظر سے ہٹ جائے گا تو غصہ ہلکا پڑ جائے گا اور بھی تدابیر ہیں اس کی اپنے غصے کو اطلاع کریں تو اس تدبیر بتا دے اور یہ بھی ہے فوراً سب سے اہم تو اصل چیز جو گناہوں سے بچنے میں استعمال ہوتی ہے وہ مجاہدہ ہمت کا استعمال مجاہدہ اپنے اختیار کو استعمال کریں زبان ہمیشہ اختیار نہیں ہوتی ہے بے اختیار رہ ہی نہیں سکتی اپنے اختیار کو استعمال کریں جیسے غصہ آ جائے اپنی زبان کو خوب سختی سے روک لیں وہ بند کر لیں پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ دوسرا نمبر یہ ہے کہ دوسری تصویر یہ ہے کہ فوراً اپنی نگاہوں سے اس کو دور کر دے کسی بھی طریقے سے اگر کوئی بڑا ہے تو ظاہر ہے اس کو نہیں کہہ سکتے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ خودی وہاں سے ہٹ جائے اور پانی پی لیں کیونکہ آگ آگ پانی سے گجتی ہے اس لیے آپ صلی اللّہ علیہ وضو کے لیے فرمائے کہ وضو کر لیں سے اس کا جاتا رہے گا ٹھنڈا پڑ جائے گا لیکن بہت سی جگہ ایسے موقع نہیں ہوتا وضو کرنے کا دفتر ہے کہیں کام پہ گئے تو پانی پی لیں اور یہ بھی حدیث بات رہے کہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھ جائے تو ڈیٹ اس حالت کے تبدیل کرنے سے حالت ہو بات کی باتیں میں بھی تبدیلی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ اللہ تعالی تمام اخلاق وزیرہ سے ہماری حفاظت کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکہ